اِسّل و رحمۃ اللہ, اللہ, محمد محمد سلام اللہ دو صحمد اللہ وحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا سلسلہ دس اوراد میں سے درج نمبر ایک سو سولہ مجموعی لابع شریف کا اور اوراد خمسہ کا درس نمبر تینتالیس ہے فورٹی تھری اور اس میں ابھی دعا تشف جو ہے اللہ نے کا شروع ہونے سے پہلے چونکہ دعا تشف کے اندر وسیلہ شیل علیہ السلام کو حاضر حضرات کو حجب علامی کو وسیلہ کرا دیا ہے تو وسیلے کے جواز کے بارے میں آپ کو دو درس قرآن پاک سے نقل فرمایا کر چکا ہوں اور ابھی جو ہے کچھ حادیث جو ہے اس باب میں ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رس اللہ, اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اور آپ کے جو ہے اصحاب نے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے وہ حدیث اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے رحلت کے بعد اصحاب نے جو ہے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے اپنے دعاؤں کی درگاہ اور امت کو جب بارش نے ہے تو بارش کے لیے دو ایک دو واقعہ تھی ذکر کیا ہے تفسیر نمونہ میں یہ سب تفسیر نمونہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے اعلی سنت کی کتابوں کے حوالے سے نقل کی تمام باتیں اس میں جو عادی ذکر کیے سب علف سنت کی کتابوں سے نقل کیا ہے ان کی بڑے بڑی جو ہے حدیث کی کتابوں سے جیسے سنن سننسائی ترمیزی اس کے علاوہ مشہور مشہور آر سنت کے کی کتابوں سے انہوں نے یہ سارے سے نقل کیا ہیں ان کے علماء کی توشت سے چونکہ التشا جو عادیث کی کتابیں ہیں اور ہمارے بزرگوں میں جن نے جو ہے ان کے نزدیک تو وسیلہ ایک مسلم عمر ہے ہمارے ہر عمل میں وسیلہ دخل ہے لیکن آل سنت میں سے جو دیوبندی مسلق والے اور اعلی عادیث والے چونکہ وسیلہ کے مخالف ہے مسلمانوں میں سے اس وجہ سے انہیں کی کتابوں سے یہ عادیش جو ہے ان کے مشہور اور قدیم کتابیں ہیں ان سے انہوں نے تفصیل نمنہ میں نقل کیا میں نے اصلے کے حوالے سے اور یہ عادیش جو ہے اللہ سنت کی خواب بندی ہو بیر الوی کے مستند جو حادیث کی کتابیں ہیں سیاست طور ان میں سے انہوں نے ان کتاب حادث نقل کیا ہے اس حوالے سے یہ جو ہے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں ان عادی میں اللہ کے پیار نبی کو ہاں جی آدم علیہ السلام نے اپنے توبے کے لیے وسیلہ قرار دے دیا وہ, وہ واقعہ بھی پیش کیا ہے اس کے علاوہ آپ کے حیات میں آپ کے پاس کوئی بیمار آیا اور انہوں نے آپ کو وسیلہ آپ نے آپ سے جو ہے اپنی شفاہ کے لیے کہا تھا آپ نے ان کو ایک دعا سکھایا جس دعا میں آپ کو وسیلہ کرا دیا ہے اور آپ کے رحلت کے بعد بھی جو ہے لوگ آپ کی قبر مبارک پر آ کر آپ کو وسیلہ کر کے دعا کیا ہے اور اور آپ وسیلہ قرار دیں کہ ان کے دعائیں قبول ہوا ہے اور آپ کے حلت کے بعد جو ہے امت کو بارش کا کئی دفعہ مشکل پیش آیا اور جو ہے اللہ آپ کو وسیلہ قرار دیا علماء نے زمانے کے اعصاب نے اور لوگوں کو بارش آ گیا تو ان تمام واقعات کو سامنے رکھنے سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو جو ہے وسیلہ قرار دینا بالکل جو ہے جائز ہو اس کے علاوہ اعمۂ حوبیت علیہ السلام اول الہی سابقہ امبیا کرام ان سب کو جو ہے مقدس کو لائق کو وصلہ کرا دینا یقیناً جائز سے یہاں انہوں نے مجموعی طور پر جو ہے وصلے کے بارے میں کتب و میں سے بہت سے روایت ہیں اس موضوع پر ہاں جی تاکہ طرف ایک پورا کتاب بن جاتی ہے جس طرح ڈاٹا طاہل قادری نے اسی وسلے کے اس میں انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھا ہے ہاں جی مستقل کتاب لکھا ہے جس میں انہوں نے, نے انہیں تمام عادیت کو نقل کیا ہے اور وسیلہ انہوں نے ثابت کیا تو یہاں جو ہے تفصیل نمونہ سے میں آپ کو یہ باتیں پیش کروں اس میں تفصیل نمونہ کے مالک فرماتے ہیں علیہسن والجماعت کے مشہور عالم دین سمہودی نامی ایک شخصیت ہے علمی ان کی کتاب ہے وفاء الوفا کے نام سے اس میں لکھتے ہیں کتنی برگاہ خدا میں رسول اللہ اور ان کے مقام و مرتبہ کے وسیلے سے فرماتے ہیں آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کے بعد آپ کے رحلت کے بعد عالم برجہ کے دوران اور قیامت کے دن شفاعت طلب کرنا جائز ہے یہ سنت کے عالم دین فرماتے ہیں ان تمام صورتوں میں آپ کو وسیلہ کرا دینا ہاں جی بالکل جائز ہے اس کے وہ یہ روایت نکل کرتے ہیں وہی کتاب ہے وفا, وفا والی. سنت کے عالم دین کہتے ہیں وہ یہ رواج نکل کرتے ہیں جس میں حضرت اعظم نے پیرام الکرم کو وسیلہ کرا دیا ہے کیونکہ فرماتے ہیں چونکہ جو ہے حضرت اعظم علیہ السلام جانتے تھے پمر اسلام کے آئندہ پیدا ہونے کے بارے میں جانتے تھے حضرت آدم نے بارگاہ لاہمی میں یوم رسیات چنانچی جو ہے جس روا رو عادی میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جو نے خرا خرما جو اور اس جنت میں تھے ابھی دنیا میں نہیں آتا تو آپ نے جو ہے آسمانوں میں کچھ انوار دیکھا تو اللہ نے پوچھا اللہ یہ کیا کون ہے تو اللہ نے فرمایا تھا جواب دیا تھا یہ جو ہے آپ کے اولادوں میں سے پھر دور آخر میں آ جائیں گے وہاں پر نور پنجن نے انہیں دکھایا تھا ہاں جی تھرا حدیث میں آتا ہے تو آدم علیہ السلام نے جو ہے جب آپ کو بھیج سے جنت نکال دیا دنیا میں آیا ہاں جی تو آدم کو ایک جگہ انواع رہتا ہوا کا ایک جگہ دونوں جدا رہا ایک وہ سرحندی پر ایک جدا میں اور کتنے سال رویا جس طرح بعد نے دو سو سال لکھا ہے بعد نے جو ہے چالیس سال بعد نے چالیس دن اس طرح مختلف کھولے لیکن ایک عرصہ آپ دونوں کو الگ رکھا تو رویا دونوں جن کی کے توبہ قبول نہیں ہوا آخر آپ نے یہ دعا کیا قرآن میں اشارا ہے فتح اللہ کا آدم میر کلمات فتح والے آدم نے اللہ تعالیٰ نے سے کچھ کلمات سیکھے ان کو مشلہ دیکھا جب دعا کیا اللہ نے آپ کی دعا قبول کیا اسی آیت کے ذیل میں جو ہے تفاصر میں یہی یہی عدیث نقل کیا ہے تفصیل در منصور جنت کے تبصرہ اس میں بھی یہی عدیش نقل کیا ہے تو وہاں حضرت عدم علیہ السلام ورماتے اللّہ تعالیٰ کے برگاہ میں یہ دعا کی یا رب اسلو کا بحق محمد علامہ غبرت علی خداوندہ وندہ بحق محمد صلی اللہ وسلم جو ہے تج سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بحث دے آپ نے یہ دعا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بحث دیا اس حدیث میں صرف بحق محمد ہے تفسیر جو ہے عدالِ منصور بحق محمد و آل محمد بھی آیا ہوئے محمد و آل محمد کے اللہ حق واسطہ تو میری وقت کو بخش دیں اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیا وہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو اسی طرح جو ہے یہی کتاب ہے وہ فار سنت کی کتاب ہے علماء کے رام کی اس کی صفحہ نمبر تیرہ سو بہتر میں کہتے ہیں رواینۂ حدیث کی ایک جماعت جن میں نسائی سنن نسائی ترمیزی اور سنت کی بڑے بڑے مشہور علماء کے حوالے سے کہتے ہیں اگرواد نے پیامر اسلام کی زندگی میں کے دوران میں توسل کی جواز کے بارے میں بطور شاہد نقل کے انہوں نے پیامبر ہی کی زندگی میں آپ نے خود جو ہے ایک صحابی کو حکم دے اس طرح دعا کرو مجھے اس طرح وسلا قرار دے کے دعا کرو و انہوں نے یہ لکھا ہے ان تمام کتابوں کے مثق کتابوں کے کے حوالے سے کہ ایک نابینا نے پیغمبر اسلام سے اپنی بیماری سے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہاں تو پیغمبر اسلام نے اسے حکم دیا کہ اس طرح سے تم دعا کرو اللّہ اسمی میں ہے ہاں جی اللّہ سلوکہ و توجہ اللہ کب نبی کا محمد نبی رحمتی یا محمد انی توجہ تبى كا اللہ ربى ہاں حاجتی۔ تازی علی اللّہ شفیع حفیہ اس طرح آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اس بندے پیغمبر نے سکھایا تم اس طرح دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا تمہاری بیماری کو شفا دے گا ہاں جی تو کہتے ہیں دعا یہ ہے کہ خدایا میں تجھ سے تیرے پیغمبر جو نبی رحمت ہے کے صدقے میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے حاجت روائی کے لیے اپنے پرودگار کی طرح متوجہ ہوتا ہوں خدا انہیں میرا شفیق قرار دے میری اس بیماری کی شفا کے لیے انہیں وسیلہ کرا دے بور کے جو ہے آپ نے ہاں جی اس دعا کرنے کو اس کو سکھایا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے دن اس دعا میں جو ہے رسول اللہ کو شفیق قرار دینے کا آپ نے بعد عبارت سکھایا پیارے نبی نے یہ وہ زیادہ وسئلے کے جواب میں سب سے بہترین دلیل یاد کیا اس میں نے ان کو طریقہ سکھایا بتائے ان الفاظ میں اللہ کے حضور میں دعا کرو تو اللہ تمہاری جو ہے بیماری کو شفا دے گا کہ اللہ میں اللہ ان اصل کا میں سوال کرتا ہوں وہ توجہ ملے گا اور میں تیرے تیرے طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے صدقے سے بھی نبی کے محمد تیرے نبی محمد نبی رحمت جو اس کے وسیلے سے اس کو وسیلہ قرار دیکھتے ہوئے میں تیرے طرح متوجہ ہوتا ہوں پھر پیامبر سے مخاتر یا محمد ہو انی توجہ تم بھکا لارم بھی اے پہ اللہ کے پیارے نبی میں جو ہے آپ کے تو سے میرے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اس میں بھی بھکا آیا یہ باغ وسیلے کے لیے میں آپ کے وسیلے سے میرے رب کی طرف ہاں جی متوجہ ہوتا ہوں پھر حاجت میری اس حاجرت کے سلسلے میں کہ آپ کے وسیلے سے اللہ میرے حاجت کو قبول کر لے لتا حضی الطا تا کہ اللہ میرے حاجت کو قبول کریں تو پھر آگے دعا کہتے ہیں اللہ سے اللہ شفیع الی اے اللہ تیرے نبی کو میرا شفیع قرار دے دے میری دعا کی قبولیت کا وسیلہ قرار دے دے سفارشی قرار دے دے اس طرح جو ہے پیارے نبی نے خود سکھایا اس طرح دعا کرو ٹھیک ہے جی تو اور اس کے بعد جو ہے یہی کتاب صاحب الوفا جو ہے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت کے وفات کے بعد آپ سے توسل کے جیاس میں بھی یہ رواج نقل کیا ہے کہتے ہیں ع عثمان کے زمانے میں ایک حاجت مند کمبر کے جو ہے قبول کے پاس آیا اور نماز پڑھ کر اس نے اس طرح دعا کی بالکل اسی طرح کہ او اللہ نے اسلکہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وا توجہ علیہ کا اور تیری طرح متوجہ تم بن نبی کہ محمد تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ جو کہ نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے اے اللہ میں تر متوجہ ہوتا ہوں یا محمد یا اللہ کے پیارے نبی اتوجہ بھی کا ربا میں آپ کے وسیلے سے رب سے جو ہے آپ کے حضور میں متوسل ہوتا ہوں میں آپ کے وسیلے سے رب کے حضور میں متوسل ہوتا ہوں کہ اے اللہ جو ہے انتا حاج تو میرے حاجت کو پورا کرے تو انہوں نے رسول اللہ کو بن نبی یہ کہا ہاں جے اتوجہبی کا یہ وسیلے کے الفاظ جو ہے میں تو ترے اللہ میں تیرے نبی کو وسیلہ کرا دیتا ہوں جو نبی رحمت ہے پھر پیامبر سے مخاطب ہے اے اللہ کے پیارے نبی ہاں پیامبر دنیا در روسہ ہو چکا ہوا ہے ہاں جی آپ کے قبل پا کر وہ دعا کریں کہ اللہ کے پیارے نبی میں آپ کو وسیلہ کرا دیتا ہوں اور آپ کے حضور میں اور کہ اللہ میرے حاجت کو پورا کریں اور آبی ہی لکھتے ہیں تو فوراً جو ہے اس کی دعا قبول ہو گئے اس کی مشکل اس وقت حل ہو گیا اس کی پریشانی دور ہو گیا ہاں جی اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں تفسیر سری کے حوالے فرماتے ہیں یہ جو شہاد کے بارے میں وسیلے کے بارے میں جو احادیث ہے وہ جو ہے ہاں جاد جی تواتر کا پہنچا ہوا ہے بیس ہاں جی عالم اسلام کی حدیث کی کتابوں میں عاد تواتر کا پہنچا ہوا ہے لہذا جب حدیث ایک موضوع پر بہت زیادہ ہو جائیں تو ایک دو حدیث کے اگر اس کے سند میں کمزوری ہو تو اس کے حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب حدیث تواتر یہاں جو سنت کے توسل الاحقیقہ الحقیقت توسل کے نامی کتاب کے مالک نے جو ہیں اپنی کتاب میں طالباً 26 سے زائد انہوں نے نقل کیا کہتے ہیں یہ خود حکم وسیلے کے اتنے معترف نہیں ہیں لیکن اس سے شبیس سے زیادہ نقل کرنے کے بعد پھر وہ بھی معترف ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ان میں سے کچھ حدیث کے صنعت میں کمزوری ضرور ہے لیکن جب حدیث بہت زیادہ ہو جائے اور کچھ بالکل صحیح و صنعت بھی ہے تو پھر آپ کو اس موضوع پر کسی قسم کی شیخ شبہ اس کی گنجائش نہیں رہتی ہے اس لیے اسی توسل الحقیقت توسل نامی السنت کی کتاب میں وہ امام شابی کے اشات وصول کے بارے میں خود نقل کرتے ہیں امام شاحی یہ مناجات کیا کرتے تھے کہ عالم نبی یہ ذریعتی بہوم میل وصیلتی ارجو بھی او تاغد بھی یہ دل یمین صحیح فتح امام شابی اس طرح دعا کرتے تھے کہ اہلت رسول جو ہے عالم نبی ذریعۃ میرا وسیلہ ہے اعلی نبی میرا رس وسیلہ ہے وہ اِلیہ وسیلتی لفظ وسیلہ خاص طور پر اس میں ذکر کیا اور وہ جو اس کے بارگاہ میں میرے تقرب کا ذریعہ ہے یعنی اللہ کی دارگاہ میں تقرب کا میرا ذریعہ اور وسیلہ اعلی نبی عال محمد, محمد ہیں محمد المحمد ہیں پھر فرماتی عرج و بھیغذہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے انہیں کی وسیلے سے کل دیا جائے گا بیتمین صعفتی میرے دائیں ہاتھ میں میرے نامہ عمل ہاں جی اسی طرح جو ہے یہاں کے واقعہ جو ہے آل سنت کے عالم دین ابحقی نامی عالم دین وہ کتاب ان سے صاحبہ کے مہاراج حجر مکی جو ہے اس کا واقعہ کہتے ہیں خلف دونوں کے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ قاہت پڑ گیا تو کہتے ہیں حضرت بلال چند صابہ کے ساتھ پیامر اکرم کے قبر انور کے پاس آئے اور یوں کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی دعا ہے یا رسول اللہ اس طرح کے لیے امت کا فن حلق کہ اللہ کے پیارے نبی اللہ سے اپنی امت کے لیے سیرابی کی دعا کیجئے آپ امت کے ہمیں دعا کیجئے کھینچے وسلہ کرا دیا کیونکہ یہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں تو انہوں نے اس طرح جو ہے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا خوب بارش برسایا ہاں جی اس طرح کہتے ابن حجر مکیال سنت کے عالم ہیں ہاں جی وہ جو ہے ان سے کتاب خیرات الحسن نامی کتاب میں امام شافی سے من کہتے ہیں امام شافی جو ہے وہ امام ابانفا کے زیارت کے لگئے اور انہوں نے ان سے متوصل ہو گئے نا امام ابانفا کو واصلہ قرار دے دیا امام شافی نے امام ابانفا کو قرار واصلہ دے دیا ہاں جی اس طرح جو ہے کتاب صحیح درامی ابوالجا یا سنت کے عالم دین ہے کتنے سال مدینے میں ساتھ قات پڑھا تو بعض لوگوں نے حضرت عائشہ سے شکایت کی ہاں جی تو انہوں نے کہا قبر پیمبر کے اوپر چھت میں ایک سوراخ کریں بیوی ایسے نے ان کو کہا کہ چھت میں ایک سوراخ کریں تاکہ قبر پیامبر کی برکت سے خدا کی طرف سے بارش نازل ہو لیکن لوگوں نے ایسا کیا تو بہت زیادہ بارش ہو گیا یعنی حالانکہ پیمبر کو جو ہے اس طرح وسیلہ قرار دیا جائے کہ صرف چھت کی طرف سوراخ کرنے پہ پیمبر کے وسیلے سے جو ہے بارش آ جائے ہاں جی لہٰذا جو یہ تمام احادیث جو نقل کی سنت والجماعت کی کتابوں سے نقل کیا 26 سے زائد کے ہیں احادیث ان کے کتابوں میں یہ تفصیل حقیقت توسل اللہ حقیقت توس نامی کتاب میں جو ہے انہوں نے 26 سے زائد احادیث نقل کیا ہے وسیلے کے بارے میں ہاں جی تو اسی طرح لہذا جو ہے وسیلہ کے بارے میں جو ہے کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں باقی التشا کتابوں میں وسیلہ کا معاملہ صوفی سب جو ایک مسلمہ عمر ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہمارے بزرگان دین کی جو ہے انشاءاللہ شاء امیر کے اقوال جو ہیں ایسی دعوت ہی کہ اندر سے اور دوسری کتابوں سے میں کل کے درس میں نقل کروں گا کہ امیر کبیر نے عمل ان کتنی جگہوں پر علمہ محمد المحمد کو وسیلہ قرار دیا ہے تو حدٰ سنت کی تفصیل عالصی تفصیر معنی آلوسی میں تفصیل کہتے ہیں یہ ساری چھبیس بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود میں بارگاہ خدا میں پیغمبر مقام پیغمبر سے متوصل ہونے سے نہیں روکتا خواہ حیات پیغمبر میں و یا آپ کے رحلت کے بعد پھر وہ مزید تفصیل بات کرنے کے بعد کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں رسول اللہ کے علاوہ کسی اور سے متوسل ہونے میں بھی کوئی ہرش نہیں ہے بشرط ہے کہ بنا جسے وسیلہ بنا جائے وہ بارگاہ لاہے میں مقام و منزلہ رکھتا ہو. وہ تو ہم بھی بولتے ہیں ہر کسی کو وسیلہ قرار نہیں دے سکتے انبیاء الہی کو علم عالب علیہ السلام کو اولیاء الہی کو ملائکہ مقابین کو ہاں ان چیزوں کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں ہر کسی کو وسیلہ قرار نہیں دے سکتے تو یہ عظن یہ روایت کی روشنی میں مختصر وسیلے کے موضوع پر گفتگو ہو گئی